نور مدنی چینل کے ناظرین الحمد عزوجل سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تلا علیہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم اپنے محسن امام اہل سنت آل حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تلا علیہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آج کے سلسلے میں ایک منفرد موضوع ہے اور امام اہل سنت رشمۃ اللہ تلاڑی کی زندگی کا آپ کی سیرت کا ایک خوبصورت پہلو ہے اور وہ ہے آپ کا حسن ادب ادب و احترام امام اہل سنت رشمت اللہ تلاڑے جہاں بہت بڑے عالم تھے آپ علم کی برکتوں سے بھی مالا مال تھے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم نافع عطا فرمایا تھا ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ خود بھی اس علم سے منور ہوئے اور ایک جہان کو آپ نے اپنے علم سے منور کیا روشن کیا دور دور تک اس کی روشنی کو پہنچایا یہ علم نافع ہے امام اہل سنت رحمتہ اللہ تال عڑے جہاں علم کے پیکر تھے اللہ تبارک و تعالی نے کثیر علم عطا فرمایا تھا وہیں علم کے ساتھ ساتھ اہل علم کی اور جو اس سے متعلق افراد تھے ان کی تعظیم و توقیر ان کا ادب و احترام بڑا اعلی درجے کا اللہ تبارک و تعالی نے امام اہل سنت کو عطا فرمایا تھا آپ با عدب تھے ادب کے ساتھ ہر ایک کا احترام ادب بجا لانا یہ آپ کا طریقہ کار تھا ہاں معیار آپ کے لیے ایمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم سے تعلق تھا کہ ایمان ہے حضور علیہ صلاح وسلم کی عقیدت ہے محبت ہے تو آپ ادب و احترام اسی انداز میں کیا کرتے تھے جہاں ایمان نہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم سے تعلق نہیں یا ان کی تعظیم کے اندر کمی کسی سے محسوس کی تو پھر وہاں آپ کا ادب وہی ہوتا تھا جو تقاضا ہوتا تھا یعنی جس انداز میں گفتگو کرنی ہے جس انداز میں رد کرنا ہے جس انداز میں جواب دینا ہے امام اہل سنت اس میں کوتا ہی نہیں کیا کرتے تھے جہاں ایسا معاملہ پیش آتا سختی کے ساتھ آپ جواب بھی دیتے تھے جو حق کا تقاضا تھا لیکن آپ کی زندگی ہم غور کریں گے تو مسلسل ادب کے اندر ڈھلی ہوئی تھی احترام کے ساتھ آپ کی زندگی تھی مختلف جہتوں سے مختلف انداز میں ہم امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلاڑے کی حسن ادب کو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے اعتبار سے دیکھیں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کیسا ادب ملفوظ رکھا کرتے تھے تو اس کی سب سے بڑی مثال تو ہم پیچھے کنزل ایمان کے ترجمے کے تحت بیان کر چکے ہیں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلاڑے نے جب قرآن پاک کا ترجمہ فرمایا تو اس میں ترجمے کے اندر کس قدر احتیاط فرمائی کہ کون سا لفظ جس کا معنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے مناسب ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لائق ہے کہ یہاں پہ اس لفظ کا ترجمہ وہ کیا جائے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی کی شان کے اندر کسی کو بھی حرف اٹھانے کی ضرورت نہ ہو سکے کوئی ایسا پہلو نہ رکھا جائے کہ کوئی ناؤز باللہ اپنے ایمان کو برباد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر حرف اٹھا سکے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے یہ امام اہل سنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تھا کہ آپ نے ترجمہ ہی اس انداز میں کیا آپ کی عادت کریمہ تھی امام اہل سنت رحمتہ اللہ تلاڑے کی کہ اگر کوئی آپ سے سوال کارڈ پر کرتا پہلے تو پرچے لکھ کے بھیجے جاتے تھے اور خطوط ہوتے تھے اور بعض وقت کارڈ بھیجے جاتے تھے کارڈ کے اوپر جواب دیا جاتا تھا تو اب یہ کارڈ پر جواب جاتا تھا عام طور پر اس میں احتیاطیں کم کی جاتی تھیں ڈاک والے اس کو پھینک دیا کرتے تھے تو امام اہل سنت کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی ڈاک آتی تو اس میں کارڈ کے اوپر آپ کو لکھنا پڑتا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لکھتے تھے آیت مقدسہ نہیں لکھا کرتے تھے آپ الفاظ اس انداز میں استعمال کرتے کہ جس سے جواب بھی ہو جاتا اور آیات مقدسہ وغیرہ کی طرف اشارہ تو ہوتا لیکن سراہتن اس طرح ذکر نہ کرتے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا نام اس پہ نہیں لکھتے تھے اللہ تبارک و تعالی کا کوئی فیل ذکر کر دیا کہ وہ ذات کے جو ہمیں پیدا کرنے والی ہے وہ ذات جو ہمیں رزق دیتی ہے وہ ذات جو زمین و آسمان کی مالک ہے اس طرح کے الفاظ امام اہل سنت استعمال فرماتے تھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی اگرچہ ضروری نہیں تھا کہ بے حرمتی ہوتی لیکن چونکہ بے احتیاطی کا دور دورہ تھا تو اس لیے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی یہ احتیاط فرمایا کرتے تھے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نیچے نہ آ جائے تو اس طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی ذات باری تعالیٰ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی وہ ہستی ہیں کہ جو انتہائی اعتدال پر تھے سراط مستقیم پر تھے بعض لوگ امام اہل سنت پر عجیب قسم کا تان کرتے ہیں تان و تشنی کرتے ہیں اور وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ امام اہل سنت نے نواز باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسا غلوب کیا ہے ایسی زیادتی کی ہے کہ آپ نے حضور السلاط اسلام کو اللہ سے ملا دیا یا اللہ سے بڑھا دیا یہ الزام امام اہل سنت پر بعض لوگ رکھتے ہیں حالانکہ امام اہل سنت اس الزام سے بالکل بری ہیں بالکل پاک ہیں صاف ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کئی اشعار کے اندر اپنی کئی کتابوں کے اندر ایسا واضح طور پر عقیدہ بیان کر چکے ہیں کہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کیا جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھایا جائے امام اہل سنت کے کئی اشعار ہیں آپ مثلاً یہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو حضر الصلاط اسلام کی تعریف پر تعریف تعریف پر, تعریف پر تعریف کیے جاتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری تیرے تو وصف ایب تناہی سے ہیں بری یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم آپ کو اللہ تبارک واتار نے اتنی خوبیاط فرمائیے کہ جو ختم ہونے کے عیب سے پاک ہیں وہ ختم کبھی نہیں ہو سکتی حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آپ کی اتنی تعریف میں نے کی ہے لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کو کیا کیا کہوں آخر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا بات اس پر پوری کر دی کہ خالق کا بندہ خلق کا آکا کہ آپ تمام مخلوق کے آکا ہیں تمام مخلوق, مخلوق کے سردار ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ بندے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادب کیسا ملحوظ رکھا کہ حضور علیہ السلاط اسلام اگرچہ کہ مخلوق کے آقا ہیں سردار ہیں سب سے بڑھ کر ہیں لیکن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کا تو تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مخلوق ہیں اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غب پر بہت ساری کتابیں لکھیں اور دلائل کے امبار آپ نے اس میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلاق اسلام کو کلی علم فرمایا ہر چیز کا علم طا فرما دیا اب اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا جو ہے وہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے علم کے ساتھ ملا دیا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے ان کے اعتراض کرنے سے پہلے ہی اس کا جواب اپنی کتابوں کے اندر دے دیا کہ مثال بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کروڑا کروڑ سمندر ہو کروڑا کروڑ سمندر ہیں وہ ہیں اور دوسری طرف تمام مخلوق کا جتنی بھی مخلوق ہے تمام کا علم ہے ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک کروڑ کروڑ سمندر کی طرح ہے اور مخلوق کا علم ایک قطرے کی طرح ہے اتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو اس کا علم عطا فرما دیا اب یہ مخلوق اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے درمیان حضرت امام اہل سنت نے مقابلہ بیان کیا مناسبت بیان کی کہ ان دونوں کے درمیان نسبت کیسی ہے لیکن فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اس طرح بھی نہیں رکھ سکتے ہیں. یعنی یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضر اسلام کا علم ایک قطرہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کروڑا کروڑ سمندر ہو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامتناہی ہے اس کے ختم ہونے کی کوئی انتہائی نہیں ہے اس کی انتہا ہے ہی نہیں وہ لامتنا ہی ہے وہ اپنی حد کو یعنی انتہا کو پہنچ ہی نہیں سکتا متناہی ہے اس کی انتہا نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ایک انتہا ہے تو اب کروڑا کروڑ سمندر یہ ہم کہیں تو کروڑ سمندر ہوں ارب سمندر ہوں خرب سمندر ہوں اگر اس کو ختم کیا جائے تو اس کی ایک انتہا بنے گی کبھی نہ کبھی اس کی انتہا پر تو پہنچا جائے گا چاہے کتنے ہی عرصے کے بعد پہنچا رہے لیکن اس کی ایک انتہا بن جائے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے لہذا ہم ان سمندر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے مثال کے طور پر بھی بیان نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم یہ اربو و ارب سمندر ہوں اور حضر الصلاط اسلام کا علم اس کے مقابلے میں ایک قطرے کی طرح ہو یہ نسبت بھی بیان نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا علم تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہے لیکن اس کا کوئی مقابلہ اللہ تبارک و علم کے ساتھ نہیں ہے اس کی نسبت کوئی اللہ تبارک و کے علم کے ساتھ نہیں ہے. یہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کا خوبصورت انداز ہے جس میں اپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بھی بیان کیا علم کو بھی بیان کیا ساتھی ساتھ اللہ تبارک و کی ذات کا جو احترام ہے اس کو بھی ملحوظ رکھا اس کو بھی سامنے رکھا کہ اللہ تبارک و سے کوئی مناسبت ہم کر ہی نہیں سکتے کہ خالق و مخلوق کا آپس میں کوئی اس درمیان نسبت ہوتی نہیں کوئی اس درمیان مقابلہ ہوا ہی نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام آہ امام اہل سنت اس انداز میں رکھا کرتے تھے اس طرح فتح رضویہ شریف کے اندر پڑھتے چلے جائیں تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کے امام اہل سنت کے ادب کے نظارے آپ کو نظر آتے رہیں گے دوسری ہستی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی ذاتی گرامی ہے کہ جن کا ادب و احترام یہ امام اہل سنت کی زندگی تھا امام اہل سنت کا یوں کیلے کہ مشن یہی تھا آپ امام علیہ کی ولادت پیدائش اسی کام کے لیے ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خود بھی احترام کرنا ہے اور لوگوں کے درمیان آپ کے ادب و احترام کو عام کرنا ہے ہم پیچھے سن کے آ چکے ہیں کہ امام علیہ سنت کے دور کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی آپ الصلاۃ اسلام کے فضائل و کمالات کو کم سے کم بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن امام اہل سنت رحمتہ اللہ تلاڈے اور دیگر علماء اہل سنت لیکن ان میں امام اہل سنت کو ایک انفرادیت حاصل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس انداز میں شان و عظمت آپ نے بیان کی ہے وہ آپ کے زمانے کے اندر نظیر نہیں ملتی کہ جس انداز میں امام اہل سنت نے فضائل و کمالات تحریری صورت میں بیان کیے ناد کی صورت میں آپ نے بیان کیے ہیں اور پھر اسی طرح زبانی آپ نے جو بیان کیے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں امام اہل سنت رحمت اللہ تلا کے نزدیک کسی کی تعظیم کسی کی توقیر کسی کا ادب احترام مقام یہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مشروط تھا اس پر بہت ساری مثالیں موجود ہیں میں ایک دو مثالوں کے ذریعے آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں امام اہل سنت علماء کا بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے آپ کے مشائخ میں سے ہوں آپ کے ہم اثر ہوں آپ کے طلباء ہوں تمام کا جو بھی اہلِ علم ہوتے تھے ان کا جو علم بڑا عدب و احترام کرتے تھے خصوصا متقدمین جو علماء ہیں ان کا ادب و احترام تو آپ کی بارگاہ میں بڑا تھا بہت ادب کیا کرتے تھے فقہ حنفی کے ایک مشہور امام گزرے ہیں امام ابو جعفر تحاوی رحمتہ اللہ تنالی زبردست عالم تھے محدث تھے فقی تھے اور امام اعظم کے بالکل قریب کے زمانے کے ہیں ایک دو واسطوں سے آپ امام اعظم کے شاگرد بن جاتے ہیں امام تحاوی رحمت اللہ تلا یہ فقہ حنفی کے محدث بھی گزرے ہیں فقیر بھی گزرے ہیں انہوں نے کئی کتابیں تحریر کی ہیں جن میں سے ان کی دو کتابیں بڑی مشہور ہیں ایک ہے شرح آثار کے نام سے جو اور دوسری شرح معنی پڑھائی بھی جاتی ہے اس میں احادیث طیبہ اور ان کے معانی کو بیان کیا گیا ہے اور اس سے کیا مسائل حاصل ہوتے ہیں اخذ ہوتے ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے اس شرح مانی الآثار پر امام ارسنت نے حاشیہ لکھا ہے آپ کو مختصر حاشیا ملتا ہے اس پر اور آپ نے کچھ پوائنٹ اس کے اوپر لکھے ہیں امام تحاوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مقام پر امام اہل سنت نے حاشیہ تحریر کیا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام اہل سنت علماء کا ادب بھی کتنا کرتے ہیں اور ادب کا معیار کیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں فرمایا کہ لَا بین الانبیاء. انبیاء کے درمیان فضیلت کو بیان نہ کرو اب یہ حدیث مبارکہ ہے جبکہ قرآن پاک میں یہ کہ جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے بعض کا مرتبہ سے بڑھایا ہے قرآن پاک میں بھی یہ موجود ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کثیر احادیث کے اندر اپنی فضیلت کو بیان کیا مثلا سید الناس انا سید الد آدم یعنی اپنی سیادت کو بیان کیا کہ اللہ نے مجھے سب کا سردار بنایا الحمد کی قیامت کے دن میں ہی لبا الحمد کو اٹھانے والا ہوں گا آدم اور ان کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے ان اول شاف عین اول المشف عین میں ہی ہوں گا جو سب سے پہلے شفاط کروں گا میں ہی ہوں گا جس کی شفا سب سے پہلے قبول کی جائے گی تو یہ کثیر کثیر احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی فضیلت کو بیان کیا ہے اس مقام پر یہ جو فرمائے کہ انبیاء کے درمیان فضیلت کو بیان نہ کرو امام اچر امام حاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر کوئی کلام نہیں فرمایا اور یہاں پر سکوت فرمایا اور امبیاکرام علیہ وسلم کے درمیان فضیلت کا جو صحیح معنی تھا اس کو بیان نہیں کیا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر حاشیہ تحریر کیا کہ ان کی ایک دوسری تصنیف ہے شرح مشکل الاصہ کے نام سے اگر وہ تصنیف میری نظروں کے سامنے سے نہ گزرتی اور میں اس میں اس امام اجل کی طرف سے لکھی گئی تشریح اور توضیع کو نہ پڑھتا تو اس امام اجل کی تعظیم و تکریم میرے دل سے نکل جاتی یعنی اگر شرہ مشکل الاثار کا میں مطالعہ نہ کرتا جس میں امام ابو جعفر تحابی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا صحیح معنی بیان کیا ہے کہ انبیاء کے درمیان فضیرت کو بیان نہ کرو اس کا معنی کیا ہے اگر میں اس کو نہ پڑھ لیتا تو یہاں پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے جو دیگر احادیث طیبہ کی روشنی میں واضح ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کیا تو ان کی تعظیم و تقریم یہ میرے دل سے نکلتی چلی جاتی امام اہل سنت رحمتہ اللہ ہی طرح فرماتے ہیں کہ انہوں نے دوسرے مقام پر اس کی صحیح توضی صحیح تشریح کو بیان کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی جو عظمت ہے نہ صرف میرے دل میں باقی رہی بلکہ وہ بڑھتی چلی گئے اور فضیلت اس حدیث کا جو صحیح معنی ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کے درمیان اس انداز میں فضیلت کو بیان نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے ایک نبی کی فضیلت کی وجہ سے دوسرے نبی کی توہین لازم ہے یعنی اس انداز میں فضیلت کو بیان کرنا جس سے ایسا لگے کہ دوسرے نبی کی ناوز بلّہ توہین کی جا رہی ہے اس انداز میں فضیلت کو بیان کرنا بنا ہے اس لیے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام کی تعظیم و تقریم یہ لازم ہے ضروری ہے کہ ان تمام انبیاء کرام علیہ مسلام کا ادب کیا جائے گا احترام کیا جائے گا حت کہ امبیائی کرام علیہم السلام کے بارے میں ادنا سی غستاخی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب و احترام ضروری ہے اس لیے اس حدیث پاک میں فرمایا کہ اس انداز میں انبیاء کرام علیم السلام کے درمیان فضیلت کو بیان نہ کرو کہ جس جس سے دوسرے کی توہین و تنقید لازم آئے ان کی کمی معلوم ہوتی ہو ایسے بیان نہیں کرنا ہاں ویسے ہی اگر فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے تو تو یہ تو خود احادی سے طیبہ سے ثابت ہے یہ تو قرآن مجید فرقان جن میں سے ہم نے بعض کو باس کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے تو امبیائی کرام رام السلام میں فضیلت کو بیان کیا جا سکتا ہے لیکن اس انداز میں بیان کیا جائے گا کہ جس سے ہر نبی کی تعظیم ہمارے سامنے واضح رہے کسی بھی نبی کی توہین و تنقید سے لازم نہ آتی ہو تو امام اہل سنت رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ تعظیم و تکرین کا ادب و احترام اگر کسی کا ہے تو اس کا معیار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے جو ملفوظات آپ کے لکھے ہیں اس میں آپ نے یہ بات تحریر کی کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فضلات مبارکہ ہیں یعنی جو ہمارے جسم سے چیزیں نکلتی ہیں یہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ وسلام کے پاک ہوتے ہیں طاہر ہوتے ہیں متاہر ہوتے ہیں یہ کوئی نجیس و ناپاک نہیں ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے حق میں یہ تمام کی تمام چیزیں جو بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم سے نکلتی ہیں وہ پاک ہیں اور اس پر عقلی یعنی عقل کے اعتبار سے بھی اور احادیث طیبہ کے اعتبار سے بھی دلائل موجود ہیں یہ قول جو ہے یہی تھی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کے فضلات شریفہ بھی طاہر ہوتے ہیں متاہر ہوتے ہیں جسم سے جو چیز نکلتی ہے وہ پاکیز ہوا کرتی ہے امت کے حق میں بالکل طیب حلال ہوا کرتی ہے امام سنت فرماتے ہیں کہ دو بڑے بڑے محدث گزرے ہیں پچھلے زمانے کے اندر یعنی صدی ہجری کے اندر دو زبردست محدث گزرے جن میں سے ایک علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ ہی تلاڑے ہیں جن کی بخاری شریف کی بڑی عظیم شرح ہے جس کا نام امدت القاری ہے اور دوسرے بخاری شریف کی شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے فتح الباری کے نام سے بخاری شریف کی شرح کی ہے دونوں اپنے زمانے کے زبردست عالم تھے کئی کئی جلدوں پر ان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں علامہ بدرودی نے عینی رحمۃ اللہ تعالی کی امدت القاری جو بخاری شریف کی شرح ہے یہ پچیس جلدوں کے اندر چھپی ہوئی ہے شائع ہے پبلش ہے اور اسی طرح علامہ حضرت اسکلانی رحمت اللہ تعالیٰ ان کی فطر الباری بھی یہ تقریباً 18 سے 19 جلدوں کے اندر پبلش ہے چھپی ہوئی کتاب بھی اور ان کی بڑی بڑی کتابیں اور بھی موجود ہیں دونوں اپنے زمانے کے زبردست عالم تھے ہم اثر تھے ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضلات شریفہ پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے دونوں نے پاک ہی قرار دیا ہے کہ حضر کے جو فضلات شریفہ ہیں وہ پاک ہے امبیا کے وسلم کے جسم سے نکلنے والی ہر چیز ہوا کرتی ہے. حضرت امام بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ابتدا میں حافظ ابن حجر اسقلانی کا مقام و مرتبہ میرے دل کے اندر یہ علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی سے بڑھ کر تھا علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی ہیں یعنی فقہ ہنفی سے تعلق رکھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بھی حنفی تھے اور ابن حجر اسکلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ شافعی ہیں یعنی فقہ شافعی سے تعلق رکھتے تھے لیکن یہ انصاف تھا امام اہل سنت کا کہ حدیث میں چونکہ ان کی خدمات زیادہ ہیں حافظ ابن حجر حضرتانی رحمتہ اللہ تعالی کے اگرچہ کہ علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ کی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں لیکن امام اہل سنت کا انصاف تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ابتدا میں ان کا مقام و مرتبہ میرے دل کے اندر بڑا زیادہ تھا لیکن علامہ عینی رحمتہ اللہ بحث کے اندر ایک جملہ کہا یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے فضلات شریفہ کی تہارت کے حوالے سے کہ اس بات پر بڑی محدثانہ گفتگو کی کہ انبیاء کرام علی مسلام کے جسم مبارک سے نکلنے والی چیزیں پاک ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ فرمایا یہی بات ٹھیک ہے اب اس کے خلاف جو بات کہے یعنی رام باللہ ان چیزوں کو ناپاک کہے تو اس کو سننے سے میرے کان بہرے ہیں علامہ یعنی ہی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی بات سننی ہی نہیں ہے کہ جو انبیاء آئی کے علی کے فضلات کے بارے میں کہی جائے اور وہ ناپاکی والی بات ہو تو اس کو سننے سے میرے کان بہرے ہیں, ہیں کہ ان کی یہ بات میرے دل کے اندر گھر کر گئی اثر کر گئی اور ان کا مقام و مرتبہ میرے دل کے اندر علامہ حافظ بن حجر حضرت رحمۃ اللہ تلاڈی سے بڑھ گیا مقام و مرتبہ ان سے بڑھ گیا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلاڑی کا معیار ہمارے سامنے آیا کہ اصل معیار جو جتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتا ہے محبت رکھتا ہے اور جو پیاری پیاری باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کرتا ہے امام اہل سنت کے دل کے اندر اس کا ادب و احترام اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کئی مقام پر جو ان پر اعتراضات کیے گئے اس کا دفاع کیا اور پوری کتاب آپ نے کرسالہ اس حوالے سے نورو عئینی انتصارئینی لام بدرود الین رحمت اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کے جوابات پر آپ نے پوری کتاب لکھی اور ان کا دفاع کیا اس کے اندر محبت جو بڑی وہ اسی وجہ سے بڑی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کا ادب و احترام انہوں نے زیادہ کیا تو ان کا بقاب و مرتبہ اعلیٰ حدت فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بڑھ گیا اس پر مزید گفتگو ہے ان اللہ تبارک وطالیہ امام اہل سنت دیگر اولیاء کرام کا کس طرح ادب و احترام کیا کرتے تھے اپنے اساتذہ کا علماء کا اور اپنے والدین کا جو ادب و احترام تھا اس حوالے سے کئی مثالیں موجود ہیں انشاء اللہ تبارک وطالعہ اپنے اگلے سلسلے کے اندر اس کو بیان کریں گے رب العزت جلہ وعلا ہم سب کو امام اہل سنت کی برکات فرمائے امام اہل سنت کے طریقے کار پر چلتے ہوئے ہمیں بھی ادب و احترام کا دامن تھامے رہنے کی توفیق فرمائے ہمیں ہماری نسلوں کو امام اہل سنت کے مسلک پر قائم و دائم رہنے کی توفیق فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم